بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر پاکستان کا خطاب کل مورخہ ستائیس سوال چودہ سو بائیس ہجری بمطابق بارہ جنوری دو ہزار دو بروز سینیچر رات سات بجے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے قوم سے خطاب کیا انہوں نے اس خطاب کے دوران جن تنظیموں پر پابندی لگائی ان میں جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھی لشکر طیبہ سپاہ صحابہ تحریک جعفریہ اور تحریک نفاذ شریعت محمدی بھی پابندی کی زد میں آئیں جبکہ سنی تحریک پر گہری نظر رکھنے کا اعلان کیا گیا صدر صاحب نے جہاد اصغر اور جہاد اکبر کے فرق کو بھی واضح کیا اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جہاد کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا انہوں نے طالبان کی غلطیوں کو بھی اجاگر کیا اور دینی جماعتوں مدرسوں اور اداروں کے اندر جو خامیاں آ گئی ہیں ان کی اصلاح پر بھی زور دیا انہوں نے مساجد کے بارے میں بھی ایک نئے ضابطۂ اخلاق کا اعلان کیا صدر صاحب کے اس خطاب کو امریکہ نے خوب سراہا یورپی یونین نے بھی جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر طیبہ پر پابندی کا خیر مقدم کیا ہے اقوام متحدہ نے بھی ان دونوں تنظیموں کو پابند کرنے کے فیصلے کو بہترین اقدام قرار دیا ہے جبکہ بھارت نے غیر رسمی طور پر ان دونوں تنظیموں پر پابندی کا سواقت کیا ہے بھارت کی طرف سے صدر صاحب کے خطاب پر رسمی بیان آج دوپہر بارہ بجے جاری کیا جائے گا اسی طرح باقی حلقوں کی طرف سے بھی آج اس خطاب پر مفصل رد عمل کی توقع ہے تبصرہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب نے تاریخ کو بدل دیا ہے اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے بے شک ایسا ہی ہوگا بظاہر یہی نظر آ رہا ہے مگر تاریخ میں کیا تبدیلی ہوگی اس کا علم اللہ وحدہ لا شریک ال کو ہے وہی مالک الملک ہے اور وہی احکم الحاکمین ہے